أحب الله من سرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وشريك له ولا ضد ولا أحد ولا مثيل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا ش وَمعلممنا وومدوننا وومخرجنا منن بولمات إلى النور مححمد ععد هو رسولو الله مسل وسلم عليهم أما بعد فعوض بال الله السميل عليهم منطال البرايم ب الله الرحمن الرحيم قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِدْكُمُ اللَّهُ وَيَقْفِرْ لَكُمْ جُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ وَفُرُ رَّحِيمُ تدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس جمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب شرح لي سدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لنا الحق حقا وارزقنا اتباعه رکن اجتنابی <العالمين> خطاب جمعہ میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ نے اپنی محبت اپنی رضا اپنی پسندیدگی اس شخص کے لیے مختص کر دی ہے جو پیروی کرتا ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کی محبت باواستہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور یہی بات حضور نے اپنی ایک حدیث میں تفسیر میں اس کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے ارشاد فرمائی ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں اپنے باپ سے اور اپنے بیٹے سے اور ساری دنیا لا من واحد تم ایسے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا حضور کی اطاعت کچھ اس قسم کی اطاعت نہیں ہے حضور کی پیروی کچھ اس قسم کی پیروی نہیں ہے جس طرح کی ہم کسی سرکاری اہلکار کی کرتے ہیں اور نبی اللہ کا ملازم نہیں ہوتا نبی اور اللہ کا رشتہ رسول اور اللہ کا رشتہ ڈائریکٹر اور مینیجر والا نہیں ہوتا بلکہ نبی اللہ کا محبوب ہوتا ہے ہم ساری زندگی خاک چھانتے ہیں اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اور نبی سے اللہ پہلے دن سے ہی محبت کر رہا ہو یعنی نبی کی ابتدائی نہیں محبت سے ہوتی ہے اللہ چنتا ہے ان اللہ من ہستہ دوسری بات جو یہاں فتبعونی میری پیروی کرو مجھے فالو کرو اس میں تنہا ہے چھپی ہوئی ہے بٹوین دی لائنز ہے وہ یہ ہے کہ محبت حکم کی محتاج نہیں ہوا کرتی اتاچ حکم کی محتاج ہوتی ہے عطی اللہ عطی رسول میں یہ ہے کہ اللہ و رسول جو تمہیں حکم دیتے اس کو مانو اس کے اتاج کرو کو بے اور فالوں میں بہت فرق ماننا اور پیروی کرنا میں زمین آسمان کا فرق ہے اطاط حکم کا انتظار کرتی ہے اور محبت حکم کا انتظار نہیں کیا تھا. ابراہیم کو اللہ نے نہیں کہا تھا آگ میں چھلانگ لگا دی. محبت نے کہا محبت خود آگے بڑھ کے دیکھتی ہے میرے محب کو کیا پسند ہے جس سے میں پیار کرتا ہوں اسے کیا پسند ہے وہ سرپرائز دیتی ہے پتا آپ گھر والوں نے لکھ دیا کپڑا بھیج دیا اس کے ساتھ کوئی کترن اس کی بھیج دی کہ جی اس رنگ کا اس زمین کا اس قیمت کا یہ کپڑا لے آنا آپ لے گئے کوئی بات نہیں ہوئی انہوں نے آپ کو کہا تھا آپ لے گئے سرپرائز یہ ہے کہ آپ اسے بہترین لے کر ان کے سامنے جا کے رکھیں آپ نے یہ مانگا تھا ہم یہ لائے ہیں محبت حکم کی محتاج نہیں بات چل رہی ہے اور کرتا چلا جاؤ باجیت گستامی رحمت اللہ علیہ ایک دن اشاع کی نماز پڑھی انہوں نے نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو رونے لگے کہنے لگے اللہ میں اس سے اچھی پڑھ سکتا تھا مگر نہیں پڑھی میں پھر کوشش کرتا پھر پڑھی چار رکھا پھر رونے لگے فرمایا اللہ میں اس سے اچھی پڑھ سکتا تھا میں نہیں پڑھ سکا میں پھر کوشش کرتا ہوں ساری رات چار فرضوں کے پیچھے پڑے یہاں تک کہ پھر شاعری کے وقت انہوں نے بتر پال لیے مگر روتے ہوئے پڑھے کہ اللہ تیرے شاعن شان یہ سجدے نہیں تو اگر قبول کر لے تو یہ تیری عنایت ہے میں مطمئن نہیں ہوں میرا دل مطمئن نہیں ہے تیرے شاعن شان نہیں بھائی تو محبت تو سرپرائز دیتی یعنی اتاس تو یہ ہے کہ نبی نے کہا آپ نے مان لیا اتباع یہ ہے کہ آپ ڈھونڈیں نبی کو کیا پسند تھا محبت اتباع کرواتی ہے لہذا ہمارا بھی اور نبی کا بھی تعلق وہ مینیجر اور فورمین والا نہیں محبت والا ہے تم مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ تمہیں مجھ سے پیار نہ ہوتا فون احبا علئی ہے احب سپر لیٹر ڈگری ہے اور جب کمپیئر کیا جائے تو پھر ان مانوں میں بولی جاتی مجرد آئے تو چھپڑ لیتے ہو ورنہ کمپیریٹو لا مین و تم میں سے کوئی ایک بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا حتون احبا الی یہاں تک کہ میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں میں والد ہی اس کے والد سے وولد ہی اس کے بیٹے سے ورنہ سجمعین اور سارے لوگوں آپ کا فول آپ کا اقرار آپ کا کلمہ اور نبی کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم ضرب کھائیں گے تو ایمان بنے گا نہیں ہوگا تو صرف کلمہ عبداللہ اللہ عبد ال پڑا کرتا تھا حضور کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا پہلی ساخ میں پڑھا کرتا تھا حضور کھڑے ہوتے تھے خطاب کرنے تو اپنا بھنڈا پیش کیا کرتا تھا حضور تھک جائیں گے آپ اس پہ ٹیک لگا لیں لیکن اس کے ایمان کے ساتھ مستفا کی محبت نے ضرب نہیں کاری کی تو بولنے لا میں میرے پیچھے پیچھے آؤ میری پیروی کرو پھر فرمایا ان کون تم تو اللہ اس میں کوئی شک نہیں تمہارے دعوے محبت پر کوئی شک نہیں کیا اللہ نے شک رکھی ہے جیسے آپ کہتے ہیں اگر آپ اسے بات کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر بات کریں اب گیند آپ کی کورٹ میں ڈال دی گئی نمبر آپ کو دے دیا گیا ہے ان کو تم تو اللہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو ستہ ہو تو میرا نمبر یہ ہے مستفی کے رستے سے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم. یق اللہ کو اللہ تم سے پیار کرنے لگ جائے یعنی جب مقصد ایک ہو ایک ہی ہستی سے تم بھی پیار کر رہے ہو اسی ہستی سے اللہ بھی پیار کر رہا ہے پھر اللہ متوجہ ہوگا یہ کون ہے جو رات دن کہتا رہتا ہے اللہ رحمتیں بھیج ہے اللہ درود بھیج ہے اللہ سلامتی بھیج یہ کون ہے جو میرے محبوب پر سلامتی بھیجتا رہے پھر اللہ متوجہ ہوتا ہے اقبال نے بڑے پیارے شیر کہے فرماتے ہیں عاشقی محکم سو از تکلید یار ہیں تا کمندے تن یز دان شکار عاشقی پیار محبت تقلید سے مضبوط ہوتا ہے محکم عاشقی کی محکم اج از دے یار یار کی تقلید کرو جیسے وہ کرتا چلا جاتا ہے ایسے کرتے چلے جاؤ اس سے وہ متوجہ ہوگا تمہاری گھر یہ کون ہے کا کمندے تند یز داں شکار اسی ایک کمند سے تم یزدان کو شکار کر سکتے ہو اللہ کو اگر اپنی محبت میں گرفتار کرنا ہے تو ایک یہی کمان ہے ایک یہی تیر ہے کہ اتباع محمد تقلید محمد کر لو صلی اللہ صوفیاء کے یہاں ایک روایت بڑی مشہور ہے مجھے نہیں پتا اس کا درجہ کیا ہے لیکن اگر کسی کو کسی دوائی سے آرام آ جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے وہ ڈاکٹر زبیر صاحب نے دیا یا عبدل قدیر صاحب نے دی اس کا مسئلہ تو یہ کہ میری بیماری ٹھیک ہو گئی اور جیسے مختلف کہانیاں سنایا کرتا ہوں میں جب بھی اس قسم کی کوئی بات کرتا ہوں تو مجھے وضاحت کرنی پڑتی کہ بات سمجھانے کے لیے مختلف کہانیاں ہوتی ہیں دی ہنگری فاس دی کرو دی گری دی ڈاگ اس کا مطلب اس کا ایک آخر میں جا کر مارل ہوتا اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے لالچ نہیں کرنی چاہیے عقل مندی سے کام لینا چاہیے تو بات سمجھانے کے لیے ان کے یہاں ایک روایت بڑی مشہور ہے فراؤنگ نے اپنے دربار میں ایک سرکاری مسکھرا رکھا ہوا تھا جس کا کام یہ تھا کہ وہ لباس حضرت مسالیہ اسلام جیسا پہنتا تھا جبہ انہیں کی طرح کا استعمال کرتا تھا اماما انہیں کی طرح بندہ کرتا تھا آشا انہی جیسا لے کر دربار میں آیا کرتا تھا اور سوان رچایا کرتا تھا حضرت مصالح اسلام اور فراؤن کا دل خوش کیا کرتا جب فراؤن نے پیچھا کیا حضرت موسیٰ علیہ اسلام کا تو وہ بھی ساتھ تھا اب سارا لشکر جو تھا فراؤن کا وہ گرف ہو گیا سوائے اسے ایک بندے جو بچ گیا تو موسا علیہ السلام نے پلٹ کر پوچھا گیا اللہ کہ فلاں آدمی کو تو نے چھوڑ دیا ہے فلاں آدمی بچ گیا ہے مایا موسا اس نے شکل تیرے جیسی بنا رکھی تھی مجھے ڈبوتے ہوئے شرمائی ٹا کا مندے تر کا نبی یعنی جس نے جھوٹ موٹ بنائی تھی شکل نبی جیسی اللہ کو اسے بھی ڈبونا اس کی تصویر کو ڈبانا بھی پسند نہیں ہے جو سچی اونچی بنا لے ستار میری پیروی کرو اور پیروی محبت کرواتی ہے ڈر اور لالچ اتاس کرواتا ہے آگ کا ڈر جنت کی لالچ اتاش کرواتی ہے ابتبا وہ نہیں کرواتی اتباع محبت کرواتی محبوب نے کہا دیا یہ کام کرو وہ تو اتاس ہو گئی نا ابتدا تو یہ ہے پیار تو یہ ہے کہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے حضرت بھی دردار اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر ٹہل کر ریہرسل کیا کرتے تھے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چلنے کی حالانکہ یہ معاملہ ہے جس طرح بہت سی چیزیں انسان کو ملتی ہیں وراثت میں اسی طرح چاند بھی جو انسان کی ہے وہ اپنے باپ سے لے کر آتا ہے لیکن وہ تکلف کر کے اپنی چارج بدل کے حضور کی چارج کی طرح چلنے کی کوشش کرتے تھے حضور نے کہیں حکم نہیں دیا میری طرح چل چلنی پیار کے حکم نہیں نا دیکھتا محبت کے حکم نہیں دیکھتے محبت پیروی کرواتی ہے آپ دیکھتے جب جہاز آتا ہے لینڈ کرتا ہے ایئرپورٹ پہ تو اس کے آگے ایک گاڑی چلتی ہے جس کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے فالو می بحث اس کے بعد اسے یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی دائیں گھومو بائیں گھومو اب جدھر جدھر وہ گاڑی جا رہی ہے اپنا جہاز اس کے پیچھے لے جاؤ جہاں جاتے کر گے وہاں بریک لگا دینا فالو نہیں ہو حکم کا محتاج نہیں ہوتا حکم کے نتیجے میں جو ایکشن آپ لیں گے اس کا نام اطاعت ہوگا بیڈینس ہوگا وہ فالو نہیں ہو لو یہ ہے کہنے کا وہ نہ کہ تم خرید کوریت کے تم پیچھے چلے تم نظاہے جمالو اور یہ اتباع تبھی ہوتا ہے جب محبت ہو اور محبت تبھی ہوتی ہے جب تذکرے ہوں بات ہو ان تو پیار آتا ہے ورنہ تو آنکھوں کے سامنے تو کچھ نہیں ہے نا آنکھوں کے سامنے تو ہماری اولاد ہے مال ہے بیوی ہے و ہے بہت سی چیزیں ہیں جب ذکر ہو ان کی بات ہو ان کی صفات ہو قرآن حکیم کو اللہ کیوں سنتا ہے پیار سے فرمایا کہ اللہ کسی بات کو اتنے کان لگا کر نہیں سنتا اتنی غور سے نہیں سنتا اتنی کنسنٹریشن سے نہیں سنتا جتنا پرانے حکیم کو سنتا ہے کیوں اس میں اس کے محبوبوں کے تذکرے ہیں یوسف کون تھے موسا کون تھے زکریہ کون تھے یاحیرہ کون تھے احمد کون تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ <متحد> <متحد> تذکرے ہیں انہوں نے میرے محبوبوں کے ساتھ کیا کیا پھر میں نے ان کے ساتھ کیا, کیا جب ان کی بات ہوتی ہے تو اللہ کے یہ سامنے اللہ کے سامنے ہوتے آج بھی اگر آپ کو کسی سے محبت کی اور اس کی بات شروع ہو جائے تو آپ آج بھی بچے بن جاتے جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کے خط کو بار بار آپ پڑھتے ایک جگہ بائبل میں یہ بات کہی ہے اللہ نے کیا میرے بندے تجھے کیا ہو گیا ہے تجھے تیرے دوست کا محبوب کا خط ملتا ہے تو تو وہی رستے سے الگ ہو جاتا یعنی گھر پہنچنے کا انتظار نہیں کرتا وہی رستے سے الگ ہو کے کھول کے پڑتا ہے پھر میرے رسالے کے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے اس کا مطلب تمہیں مجھ سے محبت نہیں محبت ہوتی تو میرا خط بھی اسی طرح پڑتا لوگ پوسٹ باکس کھولتے تو سب سے پہلے ان خطوں میں خط چنتے زیادہ کس کا اہم ہے جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے پیسے پہلے اس کا کھولتے باقی گھر جا کے پڑھ لیں اور پڑھ کے بند کر کے چاردی بھی بعد میں گھماتے ہیں وہ اللہ اس لیے سنتا ہے انہوں نے کیا کیا تھا موسا علیہ السلام کے ساتھ پھر ہم نے کیا کیا تھا جو قرآن نا سیرو تو قرآن جو صاحب کلام ہے اس کو معلوم ہے کہ سب کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ سفر کر کے ٹکٹ لے کے مصر جا کے سیر کریں وہ کہتا ہوں مفت میں سیر کراتا ہوں کچھ ملا کرا موسا نے کیا جواب دیا درباریوں نے کیا کہا اس مومن نے کیا جواب دیا آپ بستی میں جہاں آدمی رہا کرتے تھے میں تمہیں بتاتا قرآن ہاتھ پکڑ کر سیر کرواتا ہے اور اگر انسان کی خوش قسمتی اگر اسے زبان آتی ہے تو بالکل کھو جاتا ہے اس پہ سمجھتا میں خود وہاں موجود کسی کسی آدمی کے اندر بھی یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو آدمی یوں سمجھتا ہے کہ گوا اس نے نہیں دیکھا تھا کہ مجھے سنا رہا میں وہاں خود موجود تھا تو اللہ تو اللہ کہتے میرے کو لو میں سار کراتا। درست کرنا تمہیں دکھاتا تو قرآن حکیم میں وہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے قرآن میں حضرت تاشا صدیقہ رضی اللہ تعالی نے ہاتھ سے پوچھا گیا تھا ہم حضور کی سیرت بیان کریں حضور کا خلق بیان کریں آپ نے فرمایا اللہ تک روم قرآن نہیں پڑا کرتے کالو بڑا قالا کان کھولو کہ قرآن قرآن آپ کی تو سیرت ہے یہ آپ کی تو کہانی ہے یہ آپ ہی کا تو ایک ایک لمحہ اس کے اندر اللہ نے محفوظ کیا ہے کان کھولو کہ تو میں نے عرض کیا کہ جس طرح کوئی سیاسی لیڈر ہوتا ہے یا کسی تحریک کا کوئی امیر ہوتا ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہمارا تعلق اس قسم جیسا نہیں ہے اور نبی اور اللہ کا تعلق بھی کوئی ملازم کا تھا نہیں ہے وہ اللہ کا عبد ہوتا ہے لیکن عبد دیگر اب دو ہو چیز ہے جگر ابد کوئی اور چیز ہوتی ہے اس کا بندہ کوئی اور چیز ہوتی اب ہو یہ وہ ہستی ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان نبی تم ہماری آنکھوں میں بستے اللہ دیکھ تو ہر ایک ہو وہ بسیر ہے وہ تحت سرا کو بھی دیکھ رہا ہے کوئی چیز اس سے غائب نہیں ہے وہ ہمارے ماضی کو بھی اور ہمارے مستقبل کو بھی اسی طرح دیکھ رہا ہے جس طرح وہ ہمارے ماضی کو دیکھتا ہے اسی طرح ہمارے مستقبل کو بھی دیکھ رہے بلکہ جب تم مٹی تھے بھی تم اس انشا کو منل اب اسی بوتون تم وہ تم سے اس وقت بھی اتنا ہی واقف تھا جب تم تمہیں زمین سے پیدا کیا تھا اور جب تم اپنی ماں کے پیٹ کے اندر جنین تھے اس وقت بھی تم سے اسی طرح آپ لیکن حضور کو یہ بات کہنا تھا ان نا چاہے آئیو نینا تو ہماری آنکھوں میں بس ہے کا دیوانہ بات ہے اللہ کے ہماری طرح کی آنکھیں نہیں لیکن وہ بات اسی چیز کو ٹرانسلیٹ کیا ساگر سے نے اپنی ایک نعت میں وہ فرماتے ہیں قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی آپ اندازہ کریں اس چہرے کا قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی اس چہرہ انور کا دیدار کر آ جانا اے اس کے نبی میرے دل میں بھی سما جانا وہ ان کے ناط لیکن فہمہ کا بے آیو جب میں وہ سنتا ہوں قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھیں فہمہ کا بے آئنینا تم ہماری نگاہ غلط ہے اے نبی جب تم کے عام کھڑے ہوتے ہم تمہیں تکتے رہتے ہیں وہ تکنوں کا کفیس دے پر تم نمازوں میں بنتے پھرتے پھر, پھر بھی ہماری نگاہ رہتی یہ پیار ہے امر ایسا ہے اللہ کا واحد حکم ایسا ہے جسے تالے اللہ نے کر کے کہ پھر اس کو فالو کرنے کے لیے کہا واحد امر ایسا ہے اللہ نے تعلق کیا اور پھر اسے مثال کے طور پر بیان کر کے کہا کہ تم بھی ایسے کرو ان اللہ و يسلون النبی يا صلو علیہ اور یہ يسلون ہے سلو نہیں ہے سلام نہیں ہے کہ انہوں نے پڑھا وہ پڑھ رہے ہیں ان نقال مزار پتا ہوں سنون پڑھتے رہتے ہیں عربی کا جو مدارے ہوتا ہے اس میں حال بھی شامل ہوتا ہے اور اس میں ماضی بھی شامل ہوتا ہے پڑھتا پڑھتے تو پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے رہیں گے ان اللہ علبی یہ وہ ہستی جن کے بارے میں اللہ نے بتایا آپ کے چھوٹے چھوٹے تفرات رکھے بیان کیے ہیں پرانے حکیم کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ کے چھوٹے چھوٹے یعنی اتنی نگاہ اللہ کی کہ جب بلایا ہے اللہ نے ارش پر سدرا کل منتہا سے آگے وہ منتہا وہ فائنل لائن جو ہے وہاں مخلوق میں سے کبھی کوئی آگے نہیں گیا وہ مخلوق اور فادر کے درمیان منتہا تھا سدراتل منتہا وہ فائنل لائن والی جھاڑی سدرا کہتے ہیں جھاڑی کو بیری کو اس سے آگے صرف گئے تو محمد صلی اللہ میں ہمارا جبراہیم کہتے کہ ہیں یہی ہمیں یہاں جاتے ہیں وہی احمد لا کر رکھے جاتے ہیں اور یہاں سے آگے کلکٹ کر لیے جاتے ہیں ہم میں سے کوئی اس سے آگے نہیں ہے حضور میں سے آگے ایک قدم رکھوں تو میں جل جاؤں جبراہیم جل جائے اس کے اندر تحمل نہیں ہے اس ایریے میں داخل ہونے کا وہاں اتنے انوارات ہیں اور اتنی تجلیات ہیں کہ جب جل جائے میں ایک قدم آگے بڑھاؤں تو میں جل جائے اور اس علاقے میں گئے ہیں وہ پرائیویٹ اللہ وہاں تشریف لے گئے ہیں آپ اللہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے نبی کا ریسپانس کیا ہوگا کیا کیا چیزیں ہوں گی وہاں کوئی اندازہ کر سکتے آپ کسی امیر آدمی کے گھر جائیں جس کا نبے ہزار کا لیٹ ہے تو کوئی اور چیز ہوگی جس کو ایک لاکھ بیس ہزار کا منٹ وہاں چلے جاؤں تو وہ کوئی اور چیز ہوگی اور شہر صاحب کا یہاں چلے جائیں تو کوئی اور چیز ہوگی بڑھتی جاتی ہے نا تو جو اللہ کے یہاں چلا جائے تو کیا ہوگا دنیا کے جتنے آجانبات ہیں وہاں اس سے بڑھ کر ہوگا جو بھی ہو اب اللہ دیکھ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن کیا ہوگا کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احوال ہیں آپ نے اس پر جو ریسپانس دیا ہے اس کی تعریف کی ہے ایک دیہاتی شہر میں آ جائے تو آپ کو ہے وہ شیشے والے دروازے کو ٹکر مار دیتا سنی پتہ کہ یہ درمیان میں شیشا دیتا ہے اتنے شفافی ہوتا یہاں بھی جب پی آئی اے کا دفتر نیا بنا تھا بہت سے لوگوں نے ٹکرے ماری دیہات شہر میں آ جائے تو کام بھول جاتا آخیں پھار پھار کے دیکھتا رہتا تھا اور مدی مکے کی بستی سے ایک گاؤں تھا نا لگتا بستی سے ہٹ کر جانے والے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے روز دیکھتے کسی چیز کا کوئی اثر نہیں اللہ فرماتے ما جاغ روا ماتا میرے نبی کی آنسی چون نہیں ہوئی پھٹی نہیں کسی چیز کو غور سے اس طرح نہیں دیکھا تو پتہ چلے کہ بھائی بڑی تعجب کی بات ہے نئی چیز ہے مات آگا نہ آنکھ نے کوئی سرکشی کی ہے بس جس چیز کی جتنی وقت تھی اتنا ہے اس کو مقصد پر نظر کر دی رہی ہے نگاہ رب کو ڈھونڈتی رہی لکادرا میں نہ آیا پھر بہتر کبرا ہاتھ نے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی لیکن کسی نشانی میں اٹکی نہیں نگاہ یہ سچویشن آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا تحمل ہے وہ جو تجلیات وہاں تھیں ان کا ایک چھوٹا سا حصہ اللہ نے موسا علیہ السلام سے کہا تھا جب انہوں نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں تو فرمایا انسرانی والا الجبل آپ تو مجھے دیکھ نہیں سکتے ذرا پہاڑ کو دیکھیں سائنسٹ اکروا مکان ہو سفت اگر وہ اپنی جگہ قائم رہا تو پھر تم مجھ کو دیکھ سکتے فلما تجلّہ ربلی جبل جالہ دتن و اخبر موسا جس تجلی کی ریفلیکشن موسا نہیں برداشت کر سکے ڈائریکٹ نہیں پڑی پہاڑ پر پڑی ہے. موسیٰ اس کی ریفلیکشن برداشت نہیں کرے بخار موسا سہایا اور موسا بے ہوئے تو کر گرتا ان تجلیات آپ کے مرکز میں چلے گئے محمد مصطفیٰ صلی آپ کوئی سیاسی اور آپ کی پیروی کوئی اس قسم کی پیروی نہیں آپ اپنے سیاسی لیڈر سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں اس کی پارٹی بھی چھوڑ سکتے ہیں ایون کہ آپ اسلامی جماعت کے امیر سے بھی اختلاف کر سکتے لیکن وہاں وہاں تو آواز بھی بلند ہو تو اللہ یہ نہیں دیکھے گا یہ بدر میں لڑ چکا ہے یا نام کر فاؤ اسوا کا کمفاؤ کا صوت نبی اور ان میں کون سے آباد رسول اللہ اچھی طرح سن لو اچھی طرح جان لو یہ اللہ کے رسول ہے اس حیثیت میں تم سب کو آپ کے سامنے آواز نیچی کرنی پڑے ہر رشتہ اس رشتے کے سامنے ہی وہاں تو یہ دفعہ ایسا اچھا مسجد میں سوئی ہے تو نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ کو جگاؤ تم سے کا وقت ہو گیا وہ گئے جا کے جگایا بعد میں انہوں نے حضور سے پوچھا کہ حضور آپ کو خیر کی طرف سبقت کرنے والے ہیں پھر آپ نے اس آدمی کو خود کیوں نہیں جگایا آپ نے فرمایا دیکھو وہ نیند میں تھا اگر کیا دیتا نہ تو اس کا ایمان چلا جائے دی تو کوئی بات اس لیے میں نے سوجھا گیا تھا کتنی فکر تھی حضور کو اپنے امتی کے ایمان کی ایک دفعہ خیری کر کے آپ کسی زوجہ کے یہاں سے جا رہے تھے جن کے یہاں باری تھی آپ کی حضور کی دعوت کی تو حضور ان کو ان زوجہ کو بھی ساتھ لے آئے خری کی دعوت تھی خیری کر کے واپس جا رہے تھے تو ایک ساتھ گزرے حضور کے پاس تو آپ نے ان کو آواز دے کے روکا اور آپ نے فرمایا یہ میری فلان زجہ ہے ان کے یہاں میری آج باری تھی اور میری فلاں نے آج میری دعوت پکائی تھی ہم وہاں سے سہری کر کے واپس آ حضور نے ایکسپلینیشن دی ہے وضاحت کی ہے ابو صاحب نے کہا کہ حضور مہاز اللہ اس کی کیا ضرورت تھی آپ نے فرمایا انگری مینسانی کا مجح دم کل کلان کوئی منافق کو اسکینڈل اڑائے تو شہتان فوراً جان میں نے بھی دیکھا تھا ایک رات کو آر کے ساتھ ایک عورت نپ دی وی بٹ میں کسی کو فتنے میں نہیں ڈالنا چاہتا دی. صفائی کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے امتی کا ایمان نہ خراب ہو جائے کہ پہچان کو کوئی موقع نہ مل جائے اس کو ڈگمگانے کا پہلے حفاظتی ویکسینیشن دے دی اس کی. اور آج جس کو دیکھو جس مولوی کو دیکھو وہ قرار قرار ہوا کافر قرار دینے کے لیے قرار ہوا بیٹھا ہے کاپر کرار تھا امام کو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے حماد کو منع کیا کہ دیکھو بیٹا مناظرے نہ کیا کر انہوں کہا کہ ابا آپ بھی تو کرتے رہتے ہیں انہوں بیٹا دیکھو ہم جب مناظرہ کرتے تھے تو اس ڈر سے کہ اگلا پھسل نہ جائے اس طرح ساکت بیٹھتے تھے کہ پرندے ہمارے سر پر آ کر بیٹھ جاتے اس ڈر سے کہ میرا مخالف کہیں کوئی ایسی بات نہ کہہ دے جس کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے اور بیٹا تم لوگ مناظرہ کرتے ہی کسی کو پسلانے کے لیے ہو اور دین میں کسی کا پھسلنا چاہنا اس کی بے دینی چاہنا ہے اس کا کافر ہونا چاہنا ہے اور جو کسی کے کفر کی چاہت رکھتا ہے وہ خود کافر ہو ہوتا ہے اور ہمارے یہاں مناظر ہوتے اس لیے کہ وہ سابت ہو جائے کہ وہ کافر انہیں رحمہ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب ہے فتوہ لینے کے لیے کہنے لگے جی ایک صاحب ہے وہ بغیر دیکھے گول دے دیتے اور بغیر سجے کو نماز پڑھتے ہیں اور بغیر زبر کیا ہوا کھا لیتے آپ نے فرمایا وہ پکا مومن حیران رہ گئے جو لوگ مجلس میں بیٹھے آپ نے فرمایا اگر وہ بن دیکھے گواہی دیتا ہے تو اللہ کی دیتا ہے اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا جنت کو نہیں دیکھا جہنم کو نہیں دیکھا اور اگر بغیر سجدے سے پڑھتا ہے تو نماز جنازہ پڑھتا ہے اور جو نماز جنازہ کا اتنا خیال رکھتا ہے وہ اپنی فرض نوازے کبھی نہیں نہیں اور دن زبا کیے کھاتا ہے تو مچھلی کھاتا ہے میں نے یہ قیاس کیا ہے لہذا وہ مومن تو اس کے خلاف کوئی بات ہے تو بتا وہ سب آئے ہی اصل میں یہی بات لینے کے لیے کہ یہ سب کفر کا فتوا دیں اور فوراً میں کہہ دو کہ جی وہ تو یہ, یہ کر دیں بہرحال بات دور چلی گئی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کا تعلق ملازم اور آکا والا تعلق نہیں وہ محب اور محبوب والا ہے اور صحابہ اس بات کو سمجھتے لہذا حضور سے وہ ٹوٹ کر پیار کرتے اس لیے تو وہی وہ نمبر کی محبت ملتی تھی ایک ہو ہدف ایک ہو آپ بھی اسی سے پیار کریں اللہ بھی اسی سے پیار کریں تو پھر اللہ نظر مارتا ہے کون کون اس سے پیار کرتا ہے کرکٹ آپ کے محبوب ہے جا کے آپ دیکھتے ہیں حالانکہ آپ کو پتا ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں انہوں نے جمعہ نہیں پڑا آپ کو پتا ہے فائنل ہمیشہ جمعے کوئی رکھتا اور جمعے میں دعائیں آ رہی یہاں کے کتنے ہزار لوگوں کی نماز پڑھا کر بٹھایا بھٹایا نہ خود پڑھتے ہیں نہ ان کو پڑھنے دے رہے اور اگر انہیں سب کا فائدہ بھی دے دیا جائے کہ چلو وہ مسافر جمعہ فرد نہیں تو تو ہے نا؟ لیکن کتنی دعائیں کرتے ہیں آپ اور جا کے بیٹھ کے جب آپ بیچتے ہیں تو آپ کے دائیں بائیں جو بیٹھا ہوتا ہے کبھی آپ نے تحقیق کی ہے کہ تم نے نماز پڑھی بلکہ رمضان کے اندر پی سگریٹ بھی پینے چاہتے اور کہاں پر چھکا نہیں اللہ اکبر کا نعرہ بھی مار کرکٹ آپ کو محبوب بول ہے تو وہاں فاخر بھی بیٹھا پاخر بھی بیٹھا کرکٹ نے کرکٹ کی محبت نے سب کو ایک کر دیا نا تو محمد کی محبت تمہیں کرتی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایک نقطہ تو سب جمع تو نہیں ہوتی اس کے نتیجے میں تمہارے اندر تفرقہ کیوں پیدا ہوتا ہے تفرقہ پیدا ہی کبھی ہوتا ہے جب تم ان سے دور ہوتے حضور کی نورانیت اور حضور کی بشریت جس پر ہمارے مولوی آٹھ ہاتھ سال گیا کر دیتے ہیں لوگ الکلام پڑھتے پڑھتے ان کا مسئلہ ہے ہی نہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ کے علم کو کوئی ناپ سکتا ہے جافرمان میں نہیں جانتا وہاں حضور نے رب کے مقابلے میں کہا ہے میں نہیں جانتا میرے مقابلے میں یا مولانا قاسم ننوتی صاحب کے مقابلے میں یا وہ بکیر صدیق کے مقابلے میں نہیں کہا ہے ایک آدمی کے پاس ہو دس لاکھ اور دوسرے آدمی کے پاس ہوں دس کروڑ تو جو اس سے یہی کہے گا نا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے مطلب یہ کہ آپ کے مقابلے میں کچھ نہیں آپ جس کے گھر میں روٹی نہیں ہے وہ بھی کہے کہ وہ بترات والے کے پاس کچھ نہیں ہے تو بات جی وہ خود کہہ رہا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے وہ خود کیا رہا ہے لیکن کس کے مقابلے میں کہہ ہے اللہ کے مقابلے میں حضور کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن تمام نبیوں کے مقابلے میں بھی محمد مصطفی صلی اللہ وسلم کے پاس جو کچھ ہے وہ تولا نہیں جا رہا. الم نا حملہ دن بس بس اس استاد کو دیکھ لو شہر کی سامنے تمہیں خود پڑھ جہاں تک نورانیت کا معاملہ تو ہر شخص کے اندر نور ہو سکتے مجھے فرمایا نا پیغان سخت کی ہے میں روح وہ روح نور ہے ہر آدمی کے پاس اس کا حصہ ہے ہماری بشریت غالب ہے ہمارا نور مغل ہمارا نفس غالب ہے ہمارا نور مغلوب ہے کبھی زور مارتا تو نیچی کروا دیتا ہے ورنہ عام طور پہ تادل رہتا ہے نور ہر آدمی کے اندر ہے وہ روح نورانی ہے وہ رب کی ہے فیہ میں روحی اور روح کیا ہے نہیں جان یس سالونا کا نی روح تو روح من انے رب دیجیے میرے رب کا حکم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت آپ کی بشریت پر غالب تھی جی ہماری بشریت ہمارا نور پر غالب ہے اور جو چیز غالب ہو اسی کا حکم لگایا جاتا ہے حضور کی حورانیت آپ کی بشریت اور آپ کے نقص پر غالب تھی حضور کی روح غالب تھی جب آپ نے فرمایا ہر آدمی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہہ دیا کہ حضور آپ کے ساتھ بھی ہے تو آپ نے فرمایا ہاں مگر میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر لیا ہے وہ مجھے نہیں کہتا مگر سوائے نہیں کی کبھی بھی ندی کا نفس اس کی نورانیت پر اس پر آتی. نبی کی روح ندی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ نبی کے سونے سے <تصفح> نبی کی یہ آخیں یا مادل آنکھیں سو جاتی ہیں نبی کی روح ہاف لائن پر رب کے ساتھ نیند میں بھی رہتی ہے جیسے ٹخس لگا دیتے ہیں نا آپ جو بھی آتی ہے وہاں سے نکلتی رہتی ندی روح جب سویا ہوتا ہے تو خواب میں بھی رب کے ساتھ ہاف لائن پر ہوتا ہے آپ سے یہودیوں نے ایک آدمی کو درمیان میں ڈال کے سوال کیا کہ اگر یہ آدمی نبی ہے تو اسے جا کے عام آدمی کی نیند کا کیا فرق ہے آپ نے یہ پر... نبی <تصفح> کا دل نہیں سوتا اور نبی کے سونے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹا کرتا تو سمجھ لگی آپ نبی خائم میں بھی تیار میں پہ ہوتا ہے اور وہی نازک ہو جاتی اتنے چینلز ہیں نبی کے وہی وصول کرنے کو منا باشاروں کو ان سے کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح تمہاری طرح میں کسی کا بیٹا ہوں کسی کے گھر میں پیدا ہوا ہوں بچہ ہوا <تصح> میں کسی کا باپ ہوں میں نے شادی کی میری بیویاں بھی خون بھی ہے اس سے مراد یہ ہے یہ بھی تو فرمایا تم نے کون مسا ہے آپ نے منع کیا ہوا تھا کہ سوگوں متأثر کیا وہ نہ رکھا جائے روزہ تو ہوتا ہے آپ نے ساری کھائی اور مغرب کے وقت افطار کر دیا لیکن آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفاع آپ آہ افطار نہیں قبل دن کا روزہ وہیں سے شروع کر دیتے گھر پوچھا کچھ کھانے کو ہے خاجی نہیں آپ نے فرمایا میرا روزہ ہے وہ رات بھی گزری دو دن بھی گزرا افطار کا وقت آیا پتہ نہیں کس موج میں کیا بات ہے فرمایا میرا آج بھی روزہ ہے وہ رات بھی گئی وہ دن بھی گیا تیسرا دن بار گرفتار کیا پر اپنے بھی تو رکھتے ہیں تو آپ نے پلٹ کر جو مایا اب مل لی تم نے کیا ہے اور دو مہنگا ربی میں تو رات اپنے رب کے پاس ہوتا ہوں تو منی ہے ان کے خلاف لا دیتا ہے اس حکار میں نہ رہنا کہ تم اس مارے کو نہیں پیاری کرتے نبی کی روپ میں ہر تاپ ہوتی رہتی نبی کے جسم کی بھوپ نبی کی روح پر اثر انداز نہیں ہوتی اس وقت روح ساف ہوتی ہے کون وہ رات دھن دن سے لگی رہتی اور یہ سہولت صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی باقی ہر نبی کی جگہ مقرر ہوتی تھی یہاں لکھ کر دے دیا جاتا تھا علیہ اسلام کہاں کا کبر کر کے جایا کرتے تھے طور پر بات کرنے کے لیے اور پہلی دفعہ وہ کام رب سے ہوا ہے اس کے بعد فرشتہ وہاں بات کیا کرتا تھا حدود یہ میری خصوصیت ہے کہ اونٹ پہ جا رہے ہیں تو وہی ہے میدان جنگ میں ہیں تو وہی ہے عائشہ کے کمبل میں ہیں تو وہی ہے جس کام میں وہ ہوتے تھے وہی نادل ہو جاتی تھی حضور صلی اللہ وسلم ایک دفعہ آپ نے پیشاب کیا تو اس کے بعد آپ نے وہیں تیمم کر کے تو آپ پلٹ کرائے اور جو صاحب لوٹا لیے کھڑے تھے پانی ڈال کے تو ان کا فرمایا آ, انہوں نے کہا تو کہ حضور میں پانی لیے کھڑا تھا تو آپ نے تیمم کر لیا آپ نے فرمایا لال لی لاپ لوگوں مجھے کیا پتہ میں تیرے لوٹے تک پہنچوں گا نہ پہنچوں گا اور درمیان میں باہر آ گئی تو یہ معاملہ ہے نبی حکومت مست میں نے یہ پچھلے دس میں بھی کوپ کیا تھا مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے ہم میرے ساتھ ایک مراکوں کا بڑھا تھا تھا کچھ تین گھنٹے میری اور اس کی مجلس رہی ہم ایک ہی جگہ بیٹھے رہے بعد میں وہاں سے ہمیں سرتوں نے کھسکا دیا لیکن ہم اٹھے نہیں گئے آپ کو پتا وہ جگہ بناتے رہتے نفل پڑھنے والوں کے لیے وہ پڑتا رہا محمد لئی سکل بسر یا تو حجر لئی سکل حضر محمد بسر ہے اس میں کوئی شک نہیں تمہوں نے تمہوں نے خدا نہیں کہا جب جنس کے بات ہوگی تو محمد ہم میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا فخر ہے یہ خواب ہوگا تو حجر تمہارے پاس کیا ہے کے پاس ہے کہ تو چیز ہے فخر کرنے کے لیے کہ محمد ہم ویسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اسکول کو ہو گیا تو یو ہیو نتھنگ محمد لئی سا کل بشر غلطی کہاں ہے کبھی انہیں بشر جیسا نہ کہہ دینا کائنات نے کوئی اور بشر پیدا نہیں کیا جس کو کمپیر کیا جا سکے محمد مصطفیٰ صاحب یہاں تو حالت یہ ہے کہ سلام گڑ گڑ گڑ وہ آخری رات جس میں رق آسمانی ہوا اور انہوں نے سمجھا کہ ہم نے پکڑ کے پھانسی پہ لٹکا دیا وہ آخری رات ہمارے استرار سے اللہ میں اس نبی کے جوتوں کے تسمے باندھنا چاہتا ہوں مجھے نبوت کی جگہ وہ اعزاز دے اتنا زیادہ آئے ہیں کہ اللہ نے قبول کر لی ہے کیا بات کہاں تم اس کے امتی بن سکتے اب آئیں گے حضور کے امتوں کا پیچھا کرنا پڑیں گے اس کے بعد لشکر کی کمال لیں گے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں حضور کی امتی کی حیثیت نبی حکیتیں جو وہ اعزاز ہے محمد کا امتی ہے نا اللہ صاحب سلام تو کہ نبو تارا کا نبوت نہیں میں ان کے جوتوں کا تش میں باندھنا چاہتا ہوں نہیں کل بشر کسی ماں نے وہ بشر نہیں جنا جو کہہ سکے کہ محمد میرے جیسے ہیں صلی اللہ کہتا یا حجرن یا پتھر ہے جب جینس کی بات ہوگی تو تم اسے سونا نہیں کہہ سکتے تم اسے چاندا نہیں کہہ سکتے تم اسے ما نہیں کر سکتے تم اسے یورینیم نہیں کر سکتے تم اسے کیا کہ جینٹس کی بات ہوگی تو یا حجرن حجر لہو سر ہزر کے پتھروں کے کہنے لگ جائیں ہمارے جیسا پتھر یہ تعین ہو جائے گی محمد کو بسر کرنا کوئی تحین نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جن سے بشریت میں سے کسی کے گھر پیدا ہو لیکن بشر جیسے صفات میں کوئی بشر مانے ایسا نہیں جنا یہ کہ میرے جیسے تھے محمد صلی اللہ محمد کی نورانیت آپ کی بشریت پر غالب تھی آپ کے نفس پر آپ کی روح غالب تھی ممکن نہیں تھا کہ آنکھ لمحوں کے لیے بھی نفس کی کوئی خاص غلبہ پا دے محمد آپ کا مسکرانا بھی نفس کے غلبے کی وجہ سے نہیں. آپ اندازہ کریں کہ بالکل بلینس چیک دیا ہے عطاق کا آتاب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اور یہ اسی کو ملتا ہے جس پر اعتماد ہو یہ پہ رسول فقر جیسا اللہ جس نے نبی کی عطاط کی تحقیق یقیناً اس نے اللہ کی عطا کی اور ماں آتا تمر رسول کا جو کچھ تمہیں رسول دیتے اسے لے لو وہ ماں نہ سنتا ہوں اور جس سے تمہیں روکتے ہیں رک جاؤ ما یہ ماں بہت بڑی ہے ما آتا تم رسول اس لیے کہ نبی کا ہر ایکشن نبی کا مسکرانا دین ندی کا بولنا دین ندی کا کسی کام پر بولے اس کی تحسین کر دی کسی کو کام کرتے دیکھا خاما شاپ ٹوکا نہیں ملہ نہیں کیا یہ حدیث تقریری ہے کہ حضور نے کرتے دیکھا ٹوکا نہیں اس کا مطلب ہے جائز دین مطلب باتھ جس طرح کا دین بدھی کس طرح کی ہے کس طرح دین جا کے پوچھا کرتے کہ آئشہ سے ڈی رضی اللہ تعالیٰ نے جوڑنا آتے اسی لیے نبی کی پرائیویٹ زندگی کوئی نہیں جو بھی ہے وہ عائشہ کے حدرہ میں ہے رضی اللہ تعالیٰ ہاں یہ ہم نے سلما کا حدروں میں ہے رضی اللہ تعالیٰ ہاں وہ تمہاری عمامت ہے اور ان نام ہم تک وہ ہمیں ہمیںشا نے بتائی ہے کیوں آئشہ کو پتہ یہ ان کی امانت میرے پاس ہے منکرینی حدیث کہتے ہیں جی ایسی ایسی باتیں وہ بتا دیتی ہیں کہ حضور اس طرح میں آتے تھے یہ کوئی اپنی ماں بھی نہیں بتاتی تو میرے ماں کا کرنا میری ماں کا پل دین نہیں ہے آئشا کا فل دین ہے اس کو پہنچانا چاہیے تھا وہ میری امانت تھی ان کے پاس اور انہوں نے پہنچائی <Sancti> وہ نبی جس کا رونا جس کا ہنسنا دین کامن جیسا ہوتا میرے جیسے ان کا ہر بھی ہر پیڑ سوتے کس طرح تھے اٹھتے کس طرح تھے اٹھ کر کیا کرتے تھے مسجد آتے کس طرح تھے جاتے کیا تھے مسجد کس طرح غسل کیا یہ ہے پاور فتح ماں آٹا عمر تو یہ گارنٹی تھی نا کہ محمد کا نفس کبھی غالب نہیں آئے گا صلی اللہ وسلم ایک دفعہ یہودی کو قصاص میں سجائے موت دیا حضور صلی اللہ وسلم تو لوگوں نے اس کی ایک بچی کو آگے کر دیا چھوٹی بچی تھی کہ اگر یہ حضور سے جا کر سفارش کرے روئے دھوئے تو حضور خود یتیم رہے ہیں درد یتیمی کو سمجھتے ہیں تو شاید اس بچی پر تھا کہ معاف کر وہ بچی آئی اور اس نے اپنا آپ رگڑ رگڑ کے حضور کے ساتھ اپنا منہ روتی اور آنسو پوچھ رہی اور کہہ رہی ہے میرے ابا کچھ تو میرے ابا اور اس کے رونے کے ساتھ محمد بھی رو رہے ہیں صلی اللہ اس بچی کو سینے سے لگایا اور دوسرے ہاتھ اشارہ کیے گردن کاٹ گردن کٹ گئی صحابہ کے بعد نے فرمایا حضور جب آپ رو تھے تو ہم نے سمجھا کہ اس کی جان بچ گیا آپ نے فرمایا نا وہ محمد بن عبداللہ اللہ رہ رہا تھا اور انگلی کا اشارہ محمد رسول اللہ کر رہا تھا محمد بن عبد کبھی غالب نہیں آیا محمد رسول اللہ پر صدر تھا رو اس بچی کا فرد محسوس کیا یہ تینی والا لیکن اللہ کے حکم میں ڈلی نہیں فرمائی فرمایا وہ جو رو رہا تھا وہ محمد بن عبداللہ تھا اور جو انگلی کا اشارہ کر رہا تھا وہ محمد رسول اللہ تھا یہ ہے ہستی آپ اور اس طرح سے فالو کرنے کے لیے کہا گیا میں نے کہا تھا نا کہ فالو کرنے کے لیے محبت بہت ضروری ہے محبت اتباہ کرواتی ہے ڈر اور لالچ یہ اتاش کرواتے جہنم کا ڈر جنت کی لالچ یہ تباہ کرواتے اتباہ نہیں کرواتے اتاش کرواتے ہیں لیکن محبت حکم کی محتاج نہیں ہوتی کہ کوئی حکم دے اور وہ اتاپ کرے محبت تو آگے بڑھ کے خود فالو کرنے کا نام اس لیے کہا کہ فرار ساری زندگی ایک انسان نفل پڑتا رہے اور ان کی تعداد لاکھوں میں ہو ایک رقب فرض کے برابر نہیں ہو اس لیے کہ فرض کی پوچھ ہوگی یہ اتاپ میں آتا ہے اور نوافل کی پوچھ نہیں ہوگی سوال فرائض کے بارے میں لیکن سوال ہی آتا ہے. نوازل کا ہے اسی میں تو پتا چلتا ہے بندہ پڑتے نا برج کرتے محبت واضح سے لوافل ہوں گے پتا چلے گا کہ یہ نہ جنت کی لالچ ہے نہ جنم کا درج ہے تو میری خاطر پاٹ اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا کہ کوئی بندہ نوافل سے میرا اپنا تکرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور میں اس کی آخیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور حبیض کا آخر ہے کہاں جاتا ہے انسان کہ میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور کیا ہے کہ اس کا ہاتھ اس کی آخیں اس کے پاؤں میرے حکم کے اتنے تازے آ جاتے ہیں وہی کرتا ہے وہی وہی ہوگی نا اسی طرف چلتا جس طرف میں چاہتا ہوں کہ چلے تو وہ پاؤں میرے ہو گئے نا اسے چیز پر ہاتھ رکھتا جہاں میں ہاتھ رکھے تو ہاتھ میرے ہو گئے یعنی وہ اپنی ہستی ختم کر کے اللہ کا اتنا تابع ہو جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ رما رمائی تک رمائی تو اللہ سن اللہ راما وہ مٹھی آپ نے نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی تھی وہ تو اللہ نے پھینکی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لال حکمن واحد حکم میں سے کوئی ایک بھی مامن نہیں ہو سکتا کون حد ہی والدی وہ والا دہی وہ سے جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں اپنے باپ سے اپنے بیٹے سے اور تمام لوگوں سے یہ مستقل اور محبت کس طرح آتی ہے تذکرے سے اور قرآن حکیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ وسلم کے تذکرے کریں گے آپ کی لمحہ بالما کی وہ تیئیس سال کی زندگی ہے اس کے اندر اسی لیے آپ اس کو غور سے سنتا تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے خو ان تم تو اللہ ستیہ بھی نہیں یقین تم اللہ تمہاری اور یہ ڈائریکٹ کر لو اللہ سے محبت کرتے ہیں مجھ سے میری ابتدا کرو میری جو ہے وہ مجھے فالو کرو اللہ تم سے پیار کرنے لگے جائے گا اللہ نے تمہیں یہ نمبر دیا ہے اگر مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ نمبر ہے اور محبت آتی ہے تصویریں تو بہرحال یہ چیز سامنے رہے آپ کے ایک تو یہ بات کہ اللہ نے آپ کو بن مانگے وہ نعمت دی ہے جس کے لیے نبیوں نے تڑپ تڑپ کر دعائیں کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا دنیا میں کوئی نعمت نہ ہو کوئی انسان ہاتھ اور پاؤں کٹا ہوا زندگی گزار دے لیکن صرف محمد کا امتی ہونا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس کے مقابلے میں ہر نعمت کیجیے اور اس کے پھر تقاضے ہیں اور یہ تقاضا پورا پبڑے آتے ہیں جب ہاتھ میں گھڑی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی پیار کی وہ کام کرواتی ہے دو خطر کود پڑا آج سے نمرود میں نہیں کہا تھا لگا بچا محبت بھی سوچ رہی ہے سودھری نے سوچا یہ محبت چھلانگ لگواتی ہے ارمدین کو کون لے گیا تھا المدین کو پر ڈال لگے کام لڑ گئے اور حالت اس کی یہ ہے کہ اسے کہا گیا ہے قائد اعظم کی طرف سے بھی کہا گیا علامہ اقبال سے کہا کہ مکر جائے قائد اعظم نے کہا کہ مکر جائے تو میں اس کا پیس دے دیتا ہوں مفت لڑوں گا لوگ ہیں ان کا کہ ہم چندہ کر کے اس کی فیس دیتے ہیں آپ کو بڑی ان کا میں اس کا پیس مفت لڑنے کے لیے تیار ہوں لیکن یہ انکار کر دے وہ گئے بندے گئے انہوں کہا کہ تم انکار کر دو تو کام دوارا کیس لڑیں گے کہ میں انکار کیسے کر دوں جس دن سے یہ میں نے کام کیا روزانہ محمد کے پاس ہے دے کے جانے کے لیے رب کے پاس یہ میں جا لاما کمار کے پاس کہ آپ اسے بات کرو اسے کہیں گے مکردیا لاما نے کہا تم لوگ اس کا ایمان کیوں خراب کرنے پہ ایک نام سے مل گئی ہے اس کو صحابت مل گئی ہے اس آدمی کو اس کے حال پر چھوڑ دو تم نہیں سمجھ آ رہا میں ایک بار سمجھتا بھائی محل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ محبت ہے جس کے ہاتھ ضرورت یہ <t> موجود <t> <t> چلا گا ان میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں میں طرف آیا ہوں کیوں میں نے یہ بات کی ہے اور حضور سمتی ہونے کے تقاضے کیا ہیں اگلے جمعے میں انشاءاللہ میں اس پر بات کروں گا آج جان دودھ تو تھوڑی دیر کی ہے تاکہ آپ حضرات کچھ زیادہ جلدی آ جائیں پندرہ منٹ جلدی آ جائے کریں آپ تاکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بات اگر ہو تو کچھ لوگ ہوں اور ان کو سمجھ میں آئے درمیان میں آ کر بیٹھنے سے باتیں بلکہ آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے دو چار جملے سن کے پتہ نہیں مودی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کس پٹری پہ چل گئے جب تک آپ موجود نہ ہوں اگلا جملے میں انشاءاللہ شاء آپ ذرا کوشش کریں جلدی آنے کی واخر حمد اللہ رب اللہ اگلے دن میں درخت قرآن میرا جو جی یہ پی کر